بزرگاندین رحی محمدین کے یومِ وصال پر ان کے مزارات کی زیارت کرنا قرآن خوانی کرنا نہ صرف پڑھنا سنتوں بڑے بیانات کرنا صداقات و خیرات کرنا لنگر لٹانا نیاز کرنا کھانا کھلانا لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایسوال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے یہاں عرس کہتے ہیں اس بانے صاحب مزار کے واقعات بیان ہوتے ہیں ان کے تقوے کے واقعات ان کی کرامات تو اس طرح اور کرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے اور اس کا نام ہے اور کون سی عقل ہے جو اس کا انکار کرے گی اور خاص بات یہ کہ جو جو میں نے کام کہے آپ کو قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا اسال ضوابط کر دیا اس نے کھانے کا اسالے ثواب کر دیا میں نے لنگیر سال کا اسالے سواف کر دیا ان حضل قیاس اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں اس کو کوئی منع نہیں کرتا نہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرص کرتے ہیں اور ہم یہ یہ کام کریں گے تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے یا بدعت کیوں ہو جاتا ہے یہ شرک کیوں ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھ میں آیا ہے, نہ کبھی آئے گا تو اب یہ سوال کرنا بولے بالے مسلمانوں سے شیتان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرص کہاں سے ثابت ہے کیا یہ صحابہ کرام علی مریدوان نے کیا تھا تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علیہ مریدوان نے کیا تھا تو بے شمار کام ایسے جو مذہبی آوانے سے کارے سواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام علیہ مریدوان نے نہیں کیے تھے تو پھر کہاں پناہ ملے گی ٹیلی فون موبائل لے لے گا جو گھومتے فوراً اس کو گٹر میں ڈالو کیوں لے لے گا گھومتا کسی صحابی نے موبائل فون تو جلد میں رکھا ہی نہیں ہے کوئی ثابت کر کے دکھائے یہ بلب جل رہے ہیں بتیوں کے پنکھے اے سی یہ کہا تھے کس صحابی نے یہ استعمال کیے اچھا مذہبی حوالے سے تو مذہبی حوالے سے کس صحابی نے لاؤڈ سپیکر پر ادان دی تھی سیدنا بلال ہفشی نے دی دی نہ درود شریف پڑھو تو بس بس آتا ہے کہ حضرت بلال حفشی نے کیا درد شریف ادان سے پہلے پڑھا تھا تو میں پوچھوں گا کہ کیا بلال حبشی نے مائک پر ازان دی تھی تو جو جواب آپ کا وہ جواب میرا مسجد میں جو محراب ہے جہاں امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے اس طرح مسجدوں کے منانے اور گمبد یہ کہاں ہوتے تھے مسجدوں میں یہ سب بعد میں پھر یہ کہ قرآن کریم کی چھپائی جلد بندی اس میں اعراب لگانا بلکہ قرآن کریم جو صحابہ کرام پڑھتے تھے نا آج تو پڑھ کے دکھا دو مانو تو چمڑوں پہ درخت کے چھلکوں پر اور پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور اس میں زیر زبر پیش تو دور کی بات نکتے بھی نہیں ہوتے تھے کوئی ثابت کر دے کہ ان دنوں نکتے تھے اور زیر زبر پیش تھے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا پھر پیسوں میں چھپائی کا ہوتی تھی پہلے تھتا ہوتی تھی لکھتے تھے اکیلی صاحبی نے نکاح خاؤ کو فیس دی تھی یا کسی صاحبی نے نکاح پڑھانے کی فیس لی تھی صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی بلکہ یہ وہ نکاح کھواں ہے جس نے اپنے کرایے پر سفر کر کے نکاح سبحان اللہ اب تو آپ ملا لو ارس کے لیے سب سمجھ میں آ جاتا ہے خالی میرے کا کو سمجھ میں نہیں آتا خالی اذان سے پہلے درودے پاک پڑنا ہی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی الٹی منطق ہے یہ شیتان کے وسو سے جو کام صاحبہ کے ہم نے نہیں کیا وہ اس وقت تک ناجائز نہیں ہوتا جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو بعض لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں قرآن کی دلیل دو بخاری کی دلیل دو ارے بھائی بخاری کی صاحبی نے لکھی تھی نہ صاحبی نے لکھی نہ تابے نے لکھی نہ تب تابے ہی نے لیں جذبات کے بزرگ تھے تو بخاری کی بخاری شہری جو دلیل مانگنا یہ دلیل کے ساتھ ہی نے مانگی تھی تو سے نظامی اور سیاست بہت سارے کام بات کے یہ واقعی اسلامی اور اب حصہ بن گئے ہمارا کہ بغیر گزارا ہی نہیں ہے اور سنیے کہ ہم عرص کو عرش کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے عرس کے لغوی معنی ہے شادی شادی مانے خوشی اسی لیے دلہا اور دلہن کو عرس کہتے ہیں دلہن کا فرق برقرار رکھنے کے لیے اس کو عروسہ بھی کہا جاتا ہے بزرگان دین رحیم اللہ المبین کی تاریخ وفات کو اس کہتے کہ ترمدی شریف جلد دو سو پر حدیث نمبر ایک ہزار تہتر میں کہ جب منکر نقیر جو کہ قبر میں سوالات کریں گے وہ میت کا امتحان لیتے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے دلہن کی طرح سوجا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا آل... یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تو چونکہ اس دن نکی رین نے عرس کہا اس لیے وہ دن روزے عرص کہلایا